تواسی بالحق قرآن میں سورت العصر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں خسران اور گھاٹے سے صرف وہ لوگ محفوظ رہتے ہیں جو تواسیب بالحق اور تواسی بصبر کا کام کریں اسی طرح سورت العالمران 110 سو آیت میں خیر امت یا بہتر گروہ کی خاص صفت یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے درمیان امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر منکر کا نظام قائم ہو یہ تواصل الحق اور امر بالمعروف کیا ہے وہ حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ کوئی آدمی جب کوئی نادرست بات دیکھے تو وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کرے طاقت ہو تو ہاتھ سے اور طاقت نہ ہو تو زبان سے تواسب بالحق اسی عمل کا ابتدائی درجہ ہے اور امر بالمعروف اسی عمل کا اگلا درجہ یا مرحلہ اس مطلوب شرعی عمل کو کسی سماج میں جاری کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں اظہار خیال کی مکمل آزادی ہو ہر آدمی کے لئے یہ ممکن ہو کہ جب بھی وہ کسی خلاف حق بات کو دیکھے تو وہ کسی رکاوٹ کے بغیر کھلے طور پر اس کے بارے میں بول سکے اب یہ ظاہر ہے کہ حق اور نا حق کا اصل معیار قرآن و سنت ہے نہ کہ کسی شخص کا اپنا خیال اس لیے جب بھی کوئی شخص اس احساس میں مبتلا ہوگا تو وہ سب سے پہلے زبان یا قلم کے ذریعے اس کا اظہار کرے گا کہ اس پر بحث شروع ہو اس طرح بحث و مباحثے کے بعد یہ ثابت ہوگا کہ کیا چیز درست ہے اور کیا چیز نہ درست اس طرح ثابت ہونے کے بعد صاحب اثر افراد کا یہ کام ہوگا کہ وہ اس کو حزب استطاعت عملا نافذ کریں گویا تواسبل بالحق اور امر بالمعروف کی تعلیم کا تقاضا ہے کہ مسلم معاشرے میں دائمی طور پر اظہار خیال کی آزادی موجود رہے اس قسم کی آزادی کے بغیر یہ شرعی عمل سرے سے اپنی صحیح صورت میں جاری ہی نہیں رہے گا اسلام چاہتا ہے کہ ہر شخص کو کسی روک ٹوک کے بغیر یہ آزادی حاصل ہو کہ وہ دوسروں کے بارے میں اپنی رائے دے سکے اس عمل کے پیچھے اگر وہ واقعتا نیک جذبہ کار فرما ہوگا تو اس کا یہ عمل قابل انعام ہوگا اور اگر اس نے کسی برے جذبے سے یہ کام کیا ہوگا تو وہ خدا کے یہاں قابل سزا قرار پائے گا قرآن میں حضرت مسیح کی زبان سے یہ آیت ہے کہ وجالنی مبارکن اینما کنت صورت المریم آیت 31 مجاہد نے اس کی تفسیر میں کہا کہ معلم خیر یعنی خدا نے مجھ کو خیر کا معلم بنایا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مراۃ المؤمن سنن ابی داود کتاب العدب باب فی نسیحا یعنی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کے مانند ہے جس طرح آدمی آئنے کے سامنے کھڑا ہو اسی طرح مومن اپنے بھائی کو اس کی کمیوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھے اور دوسرے کو نیچا یہی بات دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ باب برکت ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے خیر کا دروازہ کھولنے والا اور شر کا دروازہ بند کرنے والا بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سچا خدا پرست ہو وہ خیر اور شر کے بارے میں انتہائی حساس ہوگا اس کی یہ حساسیت اس کو مجبور کرے گی کہ جب بھی وہ کوئی خلاف حق بات دیکھے تو فورن اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرے گا تاہم، یہ بات یک طرفہ نہیں ہے خدا پرستی جس طرح آدمی کے اندر اظہار حق کا جذبہ ابھارتی ہے اسی طرح وہ قبول حق کا جذبہ بھی آخری حد تک اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے ایسا آدمی جس طرح دوسروں کے خلاف تنقید یا اظہار رائے کرتا ہے وہ خود بھی ہر وقت اس کے لیے تیار رہتا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے امر حق پیش کیا جائے وہ فوراً اس کو قبول کر لے حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر تنقید کا حق صرف اسی شخص کو ہے جو اسی شدت کے ساتھ خود اپنا بھی احتساب کرتا ہو دوسروں کو نصیحت کرنا اسی کے لیے جائز ہے جو قلب و ذہن کی پوری آمادگی کے ساتھ اس کے لیے تیار رہے کہ جب بھی اس کے سامنے حق پیش کیا جائے گا تو انانیت یا وقار کا سوال اس کے لیے حق کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بنے گا وہ کھلے دل کے ساتھ فورن اس کو قبول کر لے گا تواصل بالحق یا امر بالمعروف کا کام اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جبکہ وہ دو طرفہ ہو اگر وہ یک طرفہ ہو ایک سنانے والا ہو اور دوسرا سننے والا تو ایسے ماحول میں کبھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جو تواس بالحق اور امر بالمعروف کے نظام سے مطلوب ہے